شریعت میں مجاہدہ پوری کوشش کرنے کو کہتے ہیں اور مجاہدہ جو ہے وہ فرض واجب اور سنت وقدہ احکامات کو پورا کرنے کے لیے جو تکلیف رکاوٹ آئے اس کو برداشت کرنا اور حرام مخروع تعلیمی سے رکنے میں جو رکاوٹ آئے تکلیف آئے ناگواری مخالفت مشقت آئے اس کو برداشت کرنا ہے. بس مجاہدہ نہیں ہے اور شریعت میں مجاہد ایسی وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے <تصفح> اس کے بعد صوفیہ جو کراتے ہیں اس کو موالجہ کہتے ہیں وہ مجاہدہ طور مجاہدہ نہیں ہے موالجہ ہے یعنی کسی بات کو حاصل کرنے کے لیے آدمی کو کسی ایسی پابندی میں کسی ایسی مشقت میں ڈالنا جس اس کو آسانی سے حاصل ہو جائے یہ معالجہ ہوتا ہے اور مجاہدے میں اور معلضے میں خاص ضروری بات یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی طرف سے نہیں کرنا ہوتا ٹھیک ہے نا جس طرح کہ آپ بباد صاحب پوچھ رہے تھے کہ کھانے پینے میں ان میں کرنا چاہیے تو اس میں اگر خالوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ مرید کو اصول پوچھنا نہیں چاہیے اصول پوچھنا نہیں چاہیے جزیہ پوچھنا چاہیے کہ میرا یہ حال ہے اس کے بارے میں آپ کا میرے بارے میں کیا مشورہ ہے ٹھیک ہے میرا یہ حال ہے مجھ پر جذباتی شہبادیاں کا غلبہ ہے میرا کیا علاج ہے مجھے لوگوں کو دیکھ رہا کہ آدمی کو دیکھا نئی موٹر میں مجھے تکلیف ہوئی کہ اس کے پاس نئی موٹر ہے ایسے میرا کیا بالج ہے میری کیا اصلاح ہے تو پوچھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے آدمی اپنے جزوی حالات کو لکھ کر اور ان جزوی حالات کے بارے میں مشکرہ ٹھیک ہے نا جز آلات کو لکھ کر ان کے بارے میں مشورہ پوچھے یہ جو ہے تو ترتیب اصلاح کی اصول وغیرہ پوچھنا یہ کوئی ایک محاق عالم کوئی ایک سلسلہ چلانے والے سے پوچھے تو اصول وہ پوچھتے ہیں کہ جو خط یعنی فن والے ہیں فن والے اصول پوچھتے ہیں اس کا جواب بھی اصول میں دیتے ہیں مریضوں کے لیے ہوتا ہے کہ اپنے حالات لکھ کر اس کے بارے میں مشورہ پوچھیں تو جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے ہم بتا دیتے ہیں جو معلوم نہیں ہوتی اس کے بارے میں ہم کہہ رہے تھے کہ آپ کسی مفتی سے کسی اور جگہ سے پوچھنا آج سلسلے میں ایک عورت بیٹھے ہیں اور یون نے کہا کہ عورتوں اور بچوں کی شریعت میں کیا تفریح کا طریقہ ہے تفریح کی کتنی گنجائش ہے تو خیر بڑی عورت کی تو میرا خیال ہوا کہ اللہ طاشر اللہ تو ان کا جو دوڑ لگانا اور ساتھ حدیث میں آیا ہوا ہے اس کا اس کا خیال آ رہا ہے شاید اور اسے اس بات کو فرقے بھی تھی میں نے کہا آپ کی بات ذرا مشکل ہے کافی مشکل ہے اس کے بارے میں فقط ایک کہ آدمیوں سے آپ پوچھ سکتی ہیں اس سے سفت آ کر کے پوچھیں اور تک اسمانی صاحب سے پوچھیں دنیا میں پھرے ہوئے آدمی ہیں اور طالب سلسلہ بھی ہیں اور یہ بات فتح کی بھی ذرا ہے آپ ان سے پوچھ لیں خیال ہے کہ میں اس کے بارے میں آپ کو بتاتا نہیں ہوں کیا ہوں کہ بات ذرا مشکل ہے تو اس دوسری بات پوچھیں تو کیا کہ آدمی کے دل پر بہت بوجھ آتا ہے اور تنگ ہوتا ہے آدمی گرد و پیش کے رویے سے بہت بوجھ آیا ہوتا ہے آدمی کسی کا آگے بیان نہ کرے تو بوجھ آدمی کے اوپر رہ جاتا ہے اور بیان کرے دل ہلکا ہو جاتا ہے میں نے کہا اس کے بارے میں میں نے جو دو جگہ سے استعمال کروایا ہے اس کو میڈیکل میں اور دماغی امراد کے معلدے والے لوگ اس کو کہتے ہیں پکسو کس ہوئی برباد کا تو سنو گئی والا جاڑ بھائی ہے طرح ایسی دوائی کھا لینا جیسے کہ یہ آج صفائی ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر صاحبان کو کو پتہ ہی نہیں ہے اس کا ڈاکٹر صاحب جب یہ گلاب ہینگ دیتے تھے نا تو جس وقت مثلا سارا پانی انٹڑیوں کا نکل گیا تو باقی بڑھ کے پانی کھینچتی ہیں تو دور دراز جوڑ کے دور ایسے میں جہاں پانی چھ مہینے میں جاتا آتا ہے اس کو کھینچتی ہے جلدی اس طرح وہاں کا میٹاولا نکلتا ہے اور بیماری کی شپا ہوتی ہے آپ ڈاکٹروں کو اس سے پتہ ہی ذرا نہیں جلاب ہے کہ باتوں کو اگل دینا اس میں باقاعدہ یعنی سیکورٹی والوں اور نفسیات والوں کو علاج میں یہ باقاعدہ شک ہے ایک کی اس کے لیے جز ہے کہ سے اس کا علاج کرایا جائے تو ایک جگہ میں نے سفتہ بھیجا تو وہ زیادہ ماہرین نہیں تھے انہوں نے کہا یہ جائز نہیں ہے دوسری جگہ والے ان کے ذرا وسط تھی تو انہوں نے کہا کہ یہ برائے معالجہ اگر یہ ایک وہ کارگر ہو سکتا ہے تو یہ جائز ہے وہ آپ مجھے یاد نہیں کہ فتو خان کا سے میں نے پوچھا تھے اور اس نے شارت نے کہا سانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعریفوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے ان سے کسی نے پوچھا کہ میرا شکوہ شکایت کرنے کو دل چاہتا ہے تو اس کے بارے میں آپ کی رائے کہتے ہیں سالگی رحمۃ اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مسئلہ بڑا گہرا ہے کیا آپ پوچھ رہے ہیں کیا پوچھ رہے کسی مریض سے فیسٹول کی حکیمت لمبت ہے اللہ تبارک نے بہت اطاع فرمایا میں فرمایا کہ شکوہ شکایت اگر کرنی ہے تو شکوہ شکایت اللہ کی حضور کیا کرے جو بصورت اور واقعی آدمی بصورت دعا خوب گڑگڑا کر اللہ سے مانگے اور اس میں حدیث سر میں آتا ہے کہ روئے روئے نہ تو رونے کی ضرورت بنا لیں اگر آدمی کو رونا دونا میں نصیب ہو جائے تو سارا بوجھ ساری تکلیف اس طرح دھل جاتی ہے جس طرح بارش کے پانی سے صاف دھو ملا کر صاف کر دیں کسی حکومتی شخص کے ساتھ کسی بزرگ عالم کے مذاکرات ہو رہے تھے تو وہ اتنے سخت مذاکرات تھے کہ ملک کے ادھر ادھر ہونے کا یا دونوں آدمیوں کے کا خطرہ تھا دونوں آدمیوں کی جان جانے کا یا ملک کے ادھر ادھر ہونے کا تو اللہ والے اس حال میں ہوتے ہیں کہ جب حکومتی معاملات ایسے آگئے تو اس میں سب سے مشکل بات جانتے نہیں ہے تو تو ہر وقت ہے نہیں مسئلہ ہی نہیں ہے تو اس کو گھومتی پھار اتنا ٹینشن آتا تھا کہ وہ جا کر خوب جب گیری شراب نہیں پیتا تھا تو نیند نہیں آتی تو حیران ہوتا تھا کہ یہ اس آدمی کا کیا ہوتا ہے جب مجھ سے جاتا ہے کہ میرا تو یہ حال ہو جاتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے تو کو کیا ہوتا ہے جب ساری باتیں اللہ گزور بطور اس شکوہ کے بیان کی جی؟ اور رویا دھویا آدمی سبر لائے پیش کر دوں بس جان پا رہا کوئی جی؟ بوجی نہ رہا ارے مدین احمد اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ شہری کے وقت ایسے روتے تھے جیسے کہ بچے کی بٹائی ہو رہی چھوٹے بچے کی اور تو کوئی بچانے والا نہ ہو جسے مار مار کروانا ہو عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ خرم نبور کی تاریخ میں حضرت مداعص بدوری صاحب کے ساتھ کوئٹہ میں ہمارے دن آئے کہ سارے دن کی انتہائی تھکاوٹ والی تاریخ چلانے کے بعد رار کو جب ہم لیٹے تو ہم نوجوان اٹھنے کے قابل نہیں تھے اتنی تھکاوٹ لیکن حضرت کو جو ہم نے دیکھا تو پچھلی رات تمام سے فارغ ہو کر مسلح پر بیٹھ گئے کہ میں ایجر نے تسلی کر لی ہے ویسے کا کتھایا ہمارے اوپر ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ تاریخ نہیں ہوگی دو واقعات میں آپ کو سناؤں گا ایک تو یاد ہوگی ایک زیادہ فطر کیا ہو سکتا ہے اس طرح یاد آ جائے گا ہمارے علاقے کے مفتی ہیں وہ مولانا وہ صاحب اور اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اس زمانے میں ون یونٹ ہوتا تھا تو سارا سیکریٹریٹ لاہور میں ہوتا تھا مگر بھی پاکستان ایک صوبہ تھا مشرقی ایک صوبہ تھا سارا سیکریٹریٹ لاہور میں ہوتا تھا سارے صوبے ملک والوں کو وہاں جانا پڑتا تھا تو کہتے میں سیکریٹریٹ کی مسجد کا امام تھا کہتے تھا مجھے جیل کی وجہ سے جانا پڑا میں دیکھا کہ بولانا بولوں ضاروی صاحب جیل تو کہتے میں نے کہا استاد جی صاحب یہ کیا بات ہے نہل دے ہاں جی یہ کیا بات ہو گئی ہے آج کے لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ نظمت الما فخر الفظ کیا ہاں جی تو آٹھ دس خطابات ہمارے علاقے میں سب سے محبت والا لفظ استاد جی, جی. جی. جی کہتے ہیں مولانا زاروی صاحب کو بھی استادی کہتے ہیں دا. جی کیا بات ہو گئی ہے با با با دا الیکشن دا دے جیل تا مجھے. مجھے الیکشن کتنے الیکشن آ گیا اور خوانین نے جیل میں ڈال دیا کہ الیکشن میں میں نے ہوں تو کہتے میں نے کہا کہ جیل, جیل نوبا سب تک جل سکے تو دکھا کہ کہ بیرے تو بیرے جیل سے نکالتا ہوں لیکن مجھے ایک جلسہ میرے لے کرو گے کہتے مختدی تھے ساری میں نے پور پوری کر لی پابندیاں اور پوری کرنے کے بعد ان کو ریائی ہوگی وعدے کے مطابق وہ اور انہوں نے رات کو تقریر کی بارہ بجے تک تقریر جب تقریر ختم ہوئی تو میں نے کہا کہ فلاں افر صاحب کے گھر پر آپ کے لیے کمر سے جائے ہوئے رات آپ وہاں گزاریں گے اس نے کہا فلکار کو کہ میم پیدل جماعت کے بعد میں کسی کے گھر میں رات نہیں گزارتا ہوں. نہیں؟ اس کے دل میں یہ بات ہی نہیں تھی کہ میں سیاسی لیڈروم میں قومی بیٹھتا ہوں میرے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے یا میرے آگے بھی آدمی ہونے چاہیے تو اگر میں بیٹھ کر اکیلا اتر کر کے پاس پیدل جا کر بیٹھ جاتا کہتے خیر آپ نے وہیں پر کے لیے بستر بچھایا کہتے وہ رات اب بارہ بجے تک آدمی تقریر کی ہو کہتے دو بجے اندر سے اس طرح کی آواز آنے لگی جیسا کہ بیل کسی نے زبا کیا ہوتا ہے مجھے استاد ہی کھرڑی کی خرڑی کی طرف جب اکی ہوئی جو آواز نکالی کی تو استاد جو وہ بازر نکال رہا ہے میں نے کہا چلو آپ نے مصیبت لے لی پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے کہہ اندر ہوا تو میں نے کہ دیکھا, دیکھا. دیکھا یہ اس وقت تاجر کی نماز پڑھ لی تھی اور داخلے تھا کھاڑے دو جی یہ ساری فریاد اللہ کے حضور ہو رہی تھی آئے وہ شاق گئے وعدے فردا لے کر جس پر, پر بیٹھتا تھا تو خان اپنی کرسی بیٹھا ہوا جس کو پھر مارکیٹ کہتے تھے اس پر لردہ تاریخ ہوتا تھا اور ہر کرتا تھا تو خان جو لیڈر تھے وہ کانپتے تھے اور آپ کے یہ کی عمروئی کے لیڈروں کو جب کیوں کرنا نہیں رہتا تھا اتنا دردبا یوفان کا ہوا ہے پاکستان میں جو افان ان کو یاد ہے مجھے یاد ہے جب اس کی حکومت آخر میں کمزور ہوئی تو ہم گاؤں کی مسجدوں کے بیٹھے ہوئے تھے کتنے میں چار پانچ آدمی آ سر سے ننگے اور یہ اس کے قدر جو آپ کے سیاست کا خدر ہوتا ہے گرمیوں والا وہ کیا کہتے ہیں ہاں جی مالکین خر مالکین اس کے کپڑے پہنے ہوئے منہ خدائی خدمتگار ہوں ہاں جی اور ملک کے حالات خراب ہے خان کے خلاف بات کہنے کے لیے آئے ہوئے موسم میں اتنی بات کی رہی تھی کہ بجے سے پولیس آ گئی موسم کے اندر اتنا دب دبا تھا कैसे میں کہہ دیے بات تو کیسے آ گئی اس کے بعد یہ کیسے آ گئی تو شکوا شکایت تاریخ اللہ تاریخی نے لکھا تو وہ اور قرض کرا تھا نا کسی کو شکایت اللہ کے حضور کرنا بس دعا کرنا اور وہاں کی دل کا بوجھ دور ہو جاتا ہے دعا بزار کے خود عبادت سواد اس کا اور اللہ تبار والا مسئلے کا حل سلجھا دیتا ہے مسئلے کا حل سلجھا دیتا, دیتا ہے مشکل دور ہو جاتی ہے اور آسانی پیدا ہو جاتی ہے جو دعا کو عبادت کا مغل کہا گیا بہت بڑا سارا بہت بڑی چیز ہے خیر یہ یعنی بہت جطفنا ذہن کا اور ہمارے ایک دوست ہیں ان کی والد صاحب ادماری بیمار ہیں تو, تو ان کا اس بیماری میں سب سے زیادہ مخالفت ان کی خامن کے ساتھ تو ان کا جو والدہ جو جب بھی آج آتی ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ سنگر ہے راجی کہ گھر والا کیسے کہتے آج دس گاڑیاں سنا دیتی ہیں کیسے بہت گئی دہلی کو اتارنے کے لیے کر پاتے اللہ تو بات اصل میں آج کرنی گئی تھی مجاہدے کے بارے میں کرنی تھی اور وسائل کے بارے میں کرنی کی آپ یاد آ گیا مجاہدے کے بارے میں یہ تھا کہ سونا کھانا پینا اس کے جو مجاہدات ہیں یہ خود سے نہیں کرنے چاہیے یہ پوچھ کر کرنے چاہیے ہمارے پاس جماعت آئی ہوئی جب اس روزے کی تو ہمارے تو پرانے دوست تھے اصلم پراگت بھی آیا ہوا صبح اس کا بیان تھا میں نے کہا میری مجھے تو درد کی وجہ سے اس پر بیٹھنا پڑتا ہے زمین والی کرسی پر میں نے کہا میری کرسی اس کے پیچھے ڈالو تاکہ مجھے نظر نہ آئے اور میں اس کو نظر نہ آؤں پرانے ہمارے تعلقات رہے ہوئے ہیں دلوں پر بہت ایک دوسرے کے ساتھ خیر وہ بات بھی تھا اس سے جو ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ذہنی بیمار ہے اور شدید ذہنی بیمار ہے میں نے کہا اس کو کہنا کہ زندگی بیٹے کی ہو اور وقف بات کرے باپ کرے اس کو تعی پر بیماری ہوتی ہے زندگی اس کی تھی نہ ابھی اس کی کوئی شادی ہوئی ہے نہ اس نے کوئی مال کمایا نہ تمہاری ایماندار موٹر میں بیٹھ کر گردڑ ٹیڑی کی اس نے ان ساری دنیا کی چیزوں سے گزرتا ہے فیصلہ آپ پر آتا ہے اور زندگی وقت کر, کر اس کو بٹھا دیا تو کہاں برداشت کر سکتا ہے اتنا مجاہدہ اس کی برداشت ہے باہر سب اس نے بیٹھے کولے کرائے مریض ہوا وہ سب لائٹ تو ڈاکٹر سے ہیں ہم تو یہ اکیلے مار پڑ کر تھوک مار دیتے ہیں ہم شفا کرے تو اس کی رحمت ہے نہ کرے ہمارا کوئی ٹھیکہ نہیں خیر سے میں نے کہا کہ کرکٹ مٹ کر کھیلتے ہو کہ نہیں کھیلتے ہو تو آپ جب بات اسی سخت پابندی لگا دے بےچارے پر نماز پڑ رہا ہے ساری دادی کی لگاؤ پابندی میں نے کہا پھر جو دوبارہ ہوگا تو جتنے رن بنائے تھے جتنی گیم کی ساری مجھے سناؤ گے ساری مجھے سناؤ گے تاکہ اس کے بعد کیا بچے کی عمر ہے کھیل کود کی تو اس میں اس میں اتنی سختی کی گئی کہ اس کا دماغی بیمار ہو گیا بچہ مجھے میں یہ ہے کہ اس میں پوچھ کر کرنا ہوتا ہے اور اکرسے اضرال کا ہمارا تجربہ ہوتا ہے مختلف لوگوں کو اپنے اضرال کو پہلے دیکھا انہوں نے کیسے رہنمائی کی لوگوں کی اپنے تجربے میں باتیں آئی اس پہ ہمارے تجربے میں ایک بات یہ ادا بات ہے کہ کہتے ہیں پہلے زمانے میں پیر کا حمل ہوتے تھے اب مرید کا حمل ہوتے ہیں پہلے زمانے میں پیر کا حمل ہوتے تھے اب مرید کا خبر ہوتے, ہیں. کامل ہوتے, ہیں. کامل ہوتے ہیں. اسلام اخبار والوں نے ساس بہو کے تو مذاکرات کرائے کافی عرصے میں آ کر چھوڑے ہوں. یہ وہ ہے جو ساری عمر ختم ہونے والا بھی نہیں ہوتا مرید کا بل ہوتے خود اس سے اپنی ترتیب خود بنائی ہوتی ہے ہم جا کر پوچھتے ہیں اس پر مور لگانے کے تو پھر اس نے یہ کہا تھا تو میں جان سڑانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ استخارہ کریں کیا اپنی جان چھوٹے ہمارے کیونکہ یہ جس ترتیب کو کہہ رہا ہے وہ اس کی اپنی ہے ہم جس تفریح کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی تو کوئی خدا نہیں ہے کہ جو کہیں وہی ہو اور وہی چیز کامیاب ہو کبھی کامیاب ہوگی کہ بیٹی ہو یہ تو مشورہ ہے نا مشورہ ہی ہے خدائی اختیارات کسی کے پاس نہیں ہے وہ کبھی کامیاب ہو کر اگر کامیاب نہ ہوا تو آدمی خدرائے ہے پھر کہے گا کہ اس کی وجہ سے نقصان ہوا تو چلا اس کی. اس پر کرو استخارہ کریں اور استخارہ بھی آج کر کے لوگوں نے بنا دیا کہ استخارہ کے بعد خواب نظر آئے گا خواب نظر آنا تو عزیز شریف میں آئے ہی نہیں استخارہ میں خواب نظر آنا اور یہ فلانا مجھے وہ بتایا کسی افسر نے شاید عبداللہ صاحب نے بتایا کہ ٹیلی پر استخارہ ہوتے ہیں جی کوئل صاحب پتہ آئی ایو فون کہتا ہے کرتا ہے کہتا ہے میں استخارہ یا اللہ اس استخارا کسی دوسرے کے لیے استخارہ کرنا تو عزیز نے کہا ہی نہیں ہے بہار اللہ وہ ہم نے اپنی طرف سے بکتیں شروع کر دی ایک دعا ہے دعا, دعا مانگ لیں نوغذ پڑھ لیں دعا مانگ لیں انشاءاللہ ان شاء اللہ تعالیٰ دوبارہ نمائیے ہمارے تو بلی کی خاط چلٹے والی بات ہے نا نظر ہماری ناپاک کان ہمارے ناپاک زین ہمارا ناپاک جن رات جن ماحولوں سے ہم گزرتے ہیں وہ تو آپ ہمیں سب کو پتہ ہے تو اس سے باطن کا کیا ہوا ہوتا ہوگا اور باطن میں کیا سکون آتا ہوگا جس کے نتیجے میں ہمارا عالم بالا کے خلاف رابطہ ہو اور روحانیت ہماری کبھی ہو اور ہم پر انکشاف ہو آنے والے آلات کا یہ تو بہت مشکل ہے. ہمیں کیا پڑھی کہ لوگوں کے لیے سکھا کرتے تھے آسان بات سیکھ سکھا رہا ناول پڑھ لیے اور میں تو اس کو ہر وقت پڑھتا رہا اس کام پر متوجہ ہو جاتا ہوں ہر وقت پڑھتا ہوں یہ اس وقت یاد آئے یہ پڑھا پڑھا بس اتنی برکت والی دعا ہے کہ من جان بلائے ایسے حالات بدلتے جاتے ہیں کیا کہ رہنمائی آسانی کی طرف صحیح کی طرف ہوتی جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ وساوس جو ہے وساوس یہ اس کے بارے میں ساتھی پوچھتے ہیں وساوس ایک شرارت ہے چیتان تھی. اس کے بارے میں میں آپ کو عجیب لطیفہ سناؤں یہ جو لوگ کارج یونیورسٹی سکولوں میں پڑھاتے ہیں یہ زیادہ ساری سمجھیں گے کہ بال وقت بار شریر لڑکے کلاس میں افراتفری پیدا کرنے کے لیے ارٹی سی بھی آرکتیں کرتے ہیں کو تنگ کرنے میں اگر تو اس سے آپ لوگوں کی زبان میں اریٹائٹ ہو گیا جنجلا گیا اگر جنجلا گیا اورنگامت سے کر دیا تو سارے خوش ہوتے ہیں برابر بے قدر طور سے ٹھیک کیا بس ہمارے میڈیکل کالج میں ایک اور میڈم جیسا گرم گرم کرنے کے گلاس گرم بڑک گر کر تو جو حاضری اس زمانے میں حاضری پہلے ہوتی تھی تعداد تھوڑی دیتی حاضری لیتے ہوئے کہ اس کا نام لیتے یس سر عورت کو کہہ دیتا یس سر ہم بچے گھر بس وہ گرم ہو جاتی سور اور ساری کلاس جو ہے وہ خراب کر دیتا وہ میرا برابر ہمیں دیتا رہتا نئے میں نے کیا ایک دن میری پوری کلاس میں ایک لڑکا موبائل کی گھنٹیاں بجاتا رہا پوری کلاس ایک اول تاخر تو میرے کہا بچیا ہاں جی خائے بچاؤ کہانی بھائی اثر دیکھے کی یہ بولی پڑا ہونے کیا پورا اوست آخر تک کر لیا کلاس ٹھیک ہو گئی سب سمجھنے والوں نے سمجھا اس کو اس کے بعد اس کو نظر کہ کوئی گنجائش نہیں ہے بس دوسری طرح سر کوئی گنجائش نہیں ہے کتنا آدمی گرم ہوتا ہے نہ آدمی جذباتی ہوتا ہے تو اگر میں سارا سال بھی کرتا رہوں اس سے دھوئے تھے لے لوں تو لے گا ہمیں ہتھیار ڈال دیں لوگ جی। کے بعد نہیں کرتا تو شیطان بھی شیطان کی منصوبہ بندی ہوتی ہے پوری ہم اہتکار بیٹھے ہوئے تھے ہر سال رمضان میں احتکاب ہوتا ہے ہمارے اس میں ایسے آلات انفرادی اجتماعی طور پر آتے تھے کہ اس سے مجھے واضح اندازہ ہوا کہ شیطان کام کر رہا ہے لیکن تجربہ کار نہیں ہے اس, اس ترسیم کو اختیار کر رہا ہے وہ فیل ہو رہی ہے اور ہمارے ماحول کو مجموعے کو افراد کو نقصان نہیں ہو رہا تو واضح طور پر احساس ہوا کہ یہ جو عدیصریف میں آیا ہے کہ یہ جو ہوتے ہیں شریک شیاتی قید ہوتے ہیں تو واقعی شرف شیاتی قید ہیں کیونکہ یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں لیکن کامیاب نہیں ان کی منصوبہ بندی پلاننگ ان کی افیکٹو نہیں ہے نکل کر آئے نا سب سے پہلے میں گھر پہنچا گھر میں ایسے آلات تھے تو اس میں میں تکتا گرم ہو جاتا تو سارا احتکاف اسی وقت ہو رہا تھا تو ایک واقعی آپ شری جی آزاد ہو گئے آپ ایسی بند ہو بندی کر کے میرے لیے رکھی گھر میں کہ اگر بیس پر جب کرتے ہو تو سب تھوڑی دیر میں سب کچھ ختم ہوتا ہے پانچ منٹ صبر کرنے کی ضرورت ہے سارے حالات ہو رہے ہیں پانچ منٹ صبر کرنے کی ضرورت کی منصوبہ بندی ہوتی ہے یہ مساوت سے اصلی نل ہے آدمی وساوت کو اللہ تعالی کی شان قدرت کے مشاہدہ کا ذریعہ بنا لے گئی اللہ طریقے سے شان ہے کیسے کیسے وہ ستے آ رہے ہیں کل بھی انسان کا جی پیدا کیا کیسے اس میں آتے ہیں اور خوش والد. کہتے شیطان جب کچھ نہ کر سکے تو آخر میں یہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان پریشان تو ہو جائے کب از پریشان تو تو جب آپ اصل پریشان نہیں ہوں گے اس پر غور نہیں کریں گے اس سے پریشان نہیں ہوں گے اور سے بڑھ کے خوش ہوں گے تو شیطان کو مومن کی خوشی بدلوب نہیں ہوں. یہ خوش بھی نہیں رکھنا چاہتا وہ اپنا مائر وقت بھی ظاہر نہیں کرتا اس مال کو چھوڑ کر دوسرے مال پر آ جاتا مقابلہ نہیں کرتا میڈیکل کالج پنڈی میں بیان کرنے کے لیے گیا میں تمہارے جو ساتھی جوان نے کہا طالب علم ہیں بات کرنا چاہتا ہوں اسے مجھے اللہ کر کے بٹھایا کہ میں نے درازے بند کی تسلی کی کوئی وجہ نہیں ہے سر میں تو کہاں پر ہو گیا ہوں میں کہا کیسے اس دل میں آتی ہے کہ بس مست مسلمان میں ہنسا جب میں ہنسا تو اس کو بڑا افسوس ہوا یا اللہ آپ تکلیف میں ہیں اس کو تکلیف بتا رہے یا کیسے ہنس رہا تو یہ ہنسا فروغ بڑا ہوتا ہے ہنس کے بعد میں نے کہا آپ کو مبارک ہو آج نور اور کہ یا اللہ ہم کافر ہوئے جا رہے ہیں اور آخری مبارکباد ہے کپور دے کی کیا مبارکباد ہے کہ اسے میں نے کیا برسودا وسپ سے اس کو ہارے ہوتے ہیں جس کی روحانی ترقی ہو رہی ہوتی ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی روحانی ترقی ہو رہی ہے تو میں نے مبارک ہنسا میں اس وجہ سے کہ کوئی پریشان ہونے کی بات نہیں ہے اس وجہ سے اور بات اور مبارکباد نے اس وجہ سے دی کہ یہ آپ کے لیے مبارکباد کی بات ہے کیونکہ آپ روحانی ترقی ہو رہی ہے اس لیے آپ کو حوصل سے آ رہے ہیں تیسری بات آپ میں یہ اردو کر رہا ہوں کہ عقیدہ جو ہے وہ کا نام نہیں ہے عقیدہ نیت کا نام ہے عقیدہ نیت کا نام ہے تو کیا میں مسلمانوں نے کہ نیت نہیں کی اس سے گھر آپ نے نماز نہیں پڑی ہمارے ساتھ پڑی ہے میں کہی تو آپ اسلام کے لامتے ہیں آپ دل میں آپ کے ہزاروں لاکھوں وسفسے آ رہے ہوں مدین مشیز سے میں نکلا تو ایک میڈیکل کے سے کہا میں نے ایک بڑا پریشان والا خواب دیکھا ہے بہت تو بات کیا کا میں آپ کو بتاؤں بات کہ علامہ محمد سلیم اور باقی والا کہتے ہیں کہ کوئی آدمی یہ با بات دیکھے کہ میں اپنی ماں ہر ماں یا بہن کے ساتھ برکاری کر رہا ہوں تو ایسا اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ کو ان دونوں کو اکٹھا ہی نصیب ہوگا تو اس بار یہی خواب بنے دیکھا ہے اثر دراز کے بعد بات ہوئی تھا میں <laughs> تو بڑا پریشان تھا پریشانی کی کیا بات تھی جی خواب کوئی نیت تو نہیں ہے کیا پر نیت کر لی کہ خواب کیا ہی کریں کسی قسم کے بھی خواب آتے نہیں کہتے ہیں خواب بڑی ہی پریشان نہیں ہونا سے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے ایمان نیت کو کہتے ہیں اور اسلام عمل کو کہتے ہیں آپ نے نیت کر دی کہ میں مسلمان ہوں اور آپ امار کر رہے ہیں بات دنیا جان کے ہیں کوئی غم کی بات نہیں ٹھیک ہے نا اور اس کے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ کیوں آ رہے ہیں کیوں آ رہے ہیں نہیں آئے تو بس یہ آپ نقد اپنے لیے پریشانی خرید رہے ہیں یہ کیوں آ رہے ہیں یہ ہی نہیں, آپ ہی نہیں آنے چاہیے نقد پریشانی خرید آئیں گے ایک ساتھی سے بیتھ ہوئے کچھ بڑے پریشان ہوئے انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے ایک ساتھی سے پوچھے بات ہو ڈر خیالات بہت خوشی رات میں دوسری شادی کے بڑے خیال میں خیر میں نے کہا کہ بات کریں دماغ کے دوران بھی آتے ہیں نا بڑی دماغ کے دوران بھی آتے ہر وقت آتے رہے گی اس <laughs> میں کیا پریشانی کی بات ہمارے <تصفح> <تصفح> خیبر پر اسپتال والے رمضان بیان کے لیے بلایا کرتے ہیں میں بیان کرنے کے بعد کوشش کرتا ہوں یہاں پانی نہیں بھٹی ہوں. ان کے اسپتال بتکاری کر لیں تو یہ گلا کہ خوف والے اور کمی ایمان والے لوگ آتے ہیں تو ٹھیک کر سکتے تھے لیکن تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کے جب میں بیان کرتا ہوں پانی میں نہیں پیتا ہوں تو بدکاری کا جذبہ تو میرا نہیں بنتا لیکن آپ کے فیصلے سب بچتے ہیں دوسری شادی کا جذبہ میرا ہی بن جاتا ہے وہ دو تین دن چار پانچ دن ہفتے تک باقی رہتا ہے پھر آپ کا فیض غائل ہو جاتا ہے اللہ اُس ایک سلسل بیت ساتھی آیا پریشان نے کہا جی مجھے تو کے علاقے کا پروجیکٹ ملا ہوا تھا کام تھا وہ میں نے دن رات لگا کر کیا ہے جو منصوبہ بنانا تھا تو اس کا مجھے معاوضہ ملا تو معاوضے کے لیے جب میں گیا تو فنا افسر صاحب نے کہا کتنا کہ میں دیں گے تب آپ کو پیسے دیں گے تو میں اس کو دے کر آیا ہوں تو میں کیا کروں مجھے پریشان تھا کہ میں نے کیا کہ میں نے کہا کہ, کہ آپ سے ظلمن لیا گیا ہے اس سے آپ اس سے آپ کو نگار نہیں آپ سے ظلمن لیا گیا ہے اور اس سے پریشان نہ ہو آپ اب آپ ذلا نے فنڈ دیا جسے قوم کی بھی خدمت ہو رہی ہے آپ کے لیے لال روزی اور اس کو آپ چھوڑ دیں قوم کو بھی نقصان ہوا اور آپ کو بھی نقصان ہوا اب یہ زال بڑھیا بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اس کے منہ میں ڈالو اس بڑی کے منہ میں ڈالو ڈرائیور صاحب پچیس پچیس لاکھ روپے کی گاڑی ہے کہ افسر نے زلزلہ کے تسلیم سے کر لی لیے دفع کرو یار گھوم کھانے تھے کو کھانے دوسر تھا بڑا این جی او کے بڑے پیسے یہ جو بدکاری عام کرنے کے کر رہی ہیں بڑے پیسے کبائے ہوئے تھے اپنے بیٹے کو ڈائریکٹ اٹھارہ پر لگایا اب اس کا اس گدے میں کیا کام کرنا تھا تاندوٹی اس کے شریر تو ہمارے اگر خیالوں میں صاحب کے ساتھ انہوں نے رابطہ کیا کچھ دم کرے کوئی اس کی اصلاح اور اس نے کہا کہ اب ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو میرے دم سے جوڑنا چاہتا ہے ہیں جی اب جوش نے قوم اور ملک اور قوم پر ظلم کیا اب اس کے گھر میں داخل ہو رہا ہے وہ یہ اس کے گھر میں داخل ہو گئی اور آگے تباہ یہ بند رہے گی سارے بنگلوں موٹروں پلاٹوں جائیدادوں مظاہرین سب کے ہوتے ہوئے اب اس کو مجھ سے ٹھیک کرنا چاہتے ہیں دم سے ٹھیک کرانا چاہتے بہت مختصر وقت ہے کر لے صبر ایک تو اللہ تمہارا تعالیٰ اس صبر کی برکتیں اس دنیا میں تجھ پر لائے گا اور ان ظالموں خوروں کو اور پیشاب پینے والوں کو پہلے پیر کے نیچے لائے گا اور تجھے اس کو پیر سے دبائے گا یہ نیچے وہ گندگی میں جو ہوتا ہے گبریلا گنگوٹ آگے پیچھے چاہیے بو ہیں لینڈ کے آگے نہیں جھکائے گی ان کو چلے آگے جھکائے اس بہت بڑے سہارے کے ساتھ وابستگی اختیار کر لیں بہت بڑا سہارا زیادہ جلال کا تعلق ہے حیدرآباد میں جہری ذکر ہم نے کیا تو وہاں ایک طالب علم بیٹھتے سب اسے بیٹھنا من کر دیا اس نے کہا جی میں تو آگے بیٹھ لوں ذکر میں لیکن لاہور کے مفتی ہے صاحب کا فتوا میں ایک درست نہیں ہے تو اس کے میں نے بیٹھنا چھوڑ دیا میں نے کہا خیر اس سے کارنامہ کر دیا کہ ایک آدمی کو تٹا دیا چلے تو بفادار گلوار سے پہلے ایک مولا ذکریے بھی گزرائے تھے بند والوں ایک عشر بھی گلا گزرا ہے بھی گزرا ہے تو فتوالوں کا دیکھا جاتا ہے جو بند والے کا کرتے ہیں کا دیکھا کرتے کہ میں گڑ کر ایک فٹ بتا دیتی دوسرا جڑ کر ایک فت بے دوں لال چملہ